پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کہنا لاؤ بے شک ہمیں اپنی اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا